ودر الحم اے محبوب آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثلاً مثال اصحاب قریہ بستی والوں کی مثال از جا اہل مرسلون جب اس بستی والوں کے پاس رسول آئے اب یہاں پر علماء کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ رسولوں سے مراد واقعی رسول ہیں جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے وہ بستی کون سی ہے اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مرسلون لغوی معنی میں ہے اصطلاحی معنی نہیں یہاں مراد بھیجے ہوئے مبلغین اور یہ بستی انتاقیہ ہے جو شام کے علاقے میں تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے تین مبلغین کو انجیل کی دعوت دینے کے لیے اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا از اور سلنا الہ جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا فقر تو ان بستی والوں نے ان دونوں کا انکار کیا انہیں جھٹلا دیا فعض نہ تو ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں طاقت دی بعد مفسرین کے قول کے مطابق دو کا نام صادق اور صدوق تھا اور تیسرے کا نام حضرت شمع یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین اور ہواری ہیں قلو اور وہ بولے پس وہ بولے انا کم سلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام کا قول تمہیں پہنچا رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں قلو وہ بولے ماں ان تم اللہ بشرس تم سب ہماری طرح بشر ہو یعنی تم مبلغین ہو تم تو بشر ہو اور جس عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تم آئے ہو وہ بھی بشر ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی تم لوگوں پر نازل نہیں کیا اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مبلغین تھے تو کافروں نے ان سے یہ کیوں کہا وما انل رحمان شعین رحمان ازبجل نے کوئی چیز نازل نہ کی ان انتم اللہ تک بلکہ تم تو جھوٹ بولتے ہو تو جو مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہ رسول تھے اس میں تو کوئی شبہ نہیں اور جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مبلغین تھے تو وہ اس پر یہ کلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو قاصد ہوتا ہے اس کی حیثیت اپنی کچھ نہیں ہوتی وہ تو کسی کا پیغام پہنچا رہا تو یہ جو کچھ کہہ رہے تھے گویا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ترجمان تھے تو انہوں نے در حقیقت ان کا رد نہیں کیا انہوں نے عیشا علیہ السلام کا رد کیا قلو وہ بولے رب یا کم لم روم ہمارا رب خوب جانتا ہے بےش ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بلاگل مبین ہم پر تو صرف واضح بات کو پہنچا دینا ہے ہمارا کام ہے تمہیں نصیحت کرنا تم نہ مانو تو تمہارا اپنا قصور ہے مبین کے بارے میں ایک عمل عام طور پر مشہور ہے یہ بزرگان دین سے منقول ہے کہ سورہ یاسین شریف میں سات مبینے ہیں تو یاسین شریف کو ورز اس طرح کیا جائے کہ ابتدا سے پڑھا جائے اور مبین تک آ جائیں ایک مبین تک پھر دوبارہ پیچھے سے پڑھیں دوسری مبین تک آئیں پھر تیسری مرتبہ شروع سے پڑھیں تیسری مبین تک آئیں اس طریقے سے اگر یاسین شریف پڑھی جائے اور دعا مانگی جائے تو بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ دعا بھی پوری ہوتی ہے اور حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں وہ بولے ان نہ تو نہ ہم تو تمہیں منہوس سمجھتے ہیں نظب اللہ کہ جب سے تم آئے ہو اور ہمارے بتوں کے خلاف تم نے باتیں کی ہیں تو ہمارے دیوتا تم سے ناراض ہو گئے ہیں لہذا قہد صالح ہے بیماریاں پھیل گئی ہیں تو تم اب یہاں سے جاؤ ل علم تن ہو اگر تم باز نہ آئے تبلیغ دین سے لڑ نم ضرور ب ضرور ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے کیونکہ تم صرف تین ہو اور ہم سب پوری بستی میں ایک جم غفیر ہے مِنَّا عَذَابٌ علیم اور ضرور ب ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا علیم کے معنی دردناک قالو وہ مبلغین بولے جو بھیجے ہوئے تھے انہوں نے کہا معکم تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے یعنی یہ روزی کی بندش ہماری وجہ سے نہیں ہوئی تمہارے لیے مہلت ختم ہو گئی اب تم پر عذاب کی جھنکیاں ہیں تم اس سے عبرت حاصل کرو توبہ کرو تم ہمیں منوج سمجھتے ہو کیا اس لیے ذکر تم کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کرنے والے کو برا سمجھنا یہ نادانی ہے نصیحت کرنے والا ہمارا ہمدرد ہے اپنی غلطیوں کو سننا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور نصیحت کرنے والا جس طرح بھی نصیحت کرے بندے کو انداز کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات اگر صحیح کر رہا ہے تو اپنے عیوب کی اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے بل ان تم قوم مسرفون بلکہ تم ہی حد سے بڑھنے والی قوم ہو و من اکسل المدینہ شہر کے اقسام دور کا کنارہ شہر کے دور کے کنارے سے راجو ایک آدمی آیا ایک مرد آیا یس آپ بھاگتے ہوئے جب اس نے دیکھا کہ مبلغین کو لوگ مارنے لگے ہیں یہ بھاگتا ہوا آیا یہ ایک روایت کے مطابق حضرت حبیب نجار تھے جو بکریاں چلایا کرتے تھے جب یہ مبلغین اس بستی میں آئے تو یہ ان پر ایمان لے آئے تو یہ بھاگتے ہوئے آئے قال انہوں نے کہا یا قوم تبیعل المرسلین اے میری قوم تم بھیجے ہوئے مبلغین کی پیروی کرو اصل میں قرآن پاک میں جو مرسل کا لفظ ہے یہ رسول کا لفظ ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوا ایک اصطلاحی معنی ہے اصطلاحی کے معنی یہ کہ جو رسول ہیں جو نبی ہیں ان کے لیے مرسل اور رسول کا لفظ ہے اور ایک رسول اور مرسل کا لفظ قرآن پاک میں کاصد کے لیے ہے لیکن ہمارے عرف کے مطابق ہم اس معنی میں کسی کو رسول نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے اردو کا عرف یہ ہے کہ رسول کے معنی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نبی جو نئی شریعت لے کر آئے تو اگر کوئی کاصت اور پیغام دینے کے معنی میں کسی کو رسول کہے تو چونکہ ہمارا یہ عرف نہیں ہے تو یہ ہمارے عرف اور ہماری لغت کے خلاف ہے لیکن عربی میں یہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا قومی طبیع المر اے میری قوم بھیجے کی پیروی بھی کرو ابی مل یس الکم اجرن تم ان کی پیروی کرو جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے اجرت نہیں مانگتے وہ منہ اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی باتیں مانو